بسم الرحمن بسرحمن ورحمۃ اللہ وسلم صحمۃ الحمد اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ متفر زکینۂ معاشوں میں موجود تمام خورین گرامین اور تمام سامعین کو شہم سے ایک بار سے سلام مرض کرتے ہیں فکر ہوتا ہے سلسلہ درس جو ہے بابو سلات درس نمبر انتالیس تھرٹی نائن پیش نمبر صفح نمبر انسٹھ فائیو نائن اور سطر نمبر سولہ سے دس آج کا درج شور ہو جاتا ہے اور آج کے اندر جو ہے نماز کے اندر اگر آپ کو بول چک ہو جائے ہاں جی کوئی چیز بول جائے یا جا نماز سے ٹوٹ جائے تو سورج میں کیا کامات ہے سرجۂ شخ کے بارے میں ہاتھ پر سرج شخ کریں گے تو کس طرح کریں گے اس سلسلے میں یہاں پر گفتگو ہے تو حضرت شا صرف میں نے پرسوں آپ کو مبتلاۃ نماز, نماز کل والے درس میں بتایا تھا 38 نمبر میں کیا کیا کام انسان سے صادر ہو جائے نماز کے اندر انسان سے تو اس کی نماز باطل ہوگا اور اسی کے ذیل میں آگے فرماتے ہیں بکول مان ہی انہوں ہر وہ کام جس جو ہے نماز کے اندر نہیں کیا گیا ہے منع کیا ہے جیسے کوئی چیز کھانے سے ہمیں منع کیا ہاں جی تو ہر وہ چیز پینے سے منع کیا تو ہم ہر وہ کام جس سے منع کیا گیا ہے اور عمیرہ بھی ہی یا اس کو کرنے کا نماز کے اندر انجام حکم کیا جیسے مثلاً ہر میں ایک رکو کرنے کا حکم دیا ایک الہم جو پہلی دو رکت میں قرآت کو واجب کرا دیا لازم کرا دیا اور رخو سجد میں تمانینا مانینہ کو واجب کرا دیا تو یہ عمیر ابھی جس کو کرنے کا حکم کیا نماز کے اندر تو اسی صورت میں جس سے نہیں کیا گیا اور جس سے عمر کیا گیا ہاں جی تو ل اگر انجام دے دے کس کو جس سے نہیں کیا تھا کھانے پینے کی چیزیں نہیں کھانے کو کہا تھا آپ نے کھایا چند قدم چلنے سے منع کیا مسلسل نماز کا حرکات کرنے سے منع کیا اس کو اگر آپ کر لیں اور طرح کا ہوں یا جس کو کرنے کو کہا تھا جیسے علم صلاح پڑھنے کو کہا تھا نماز کے اندر رکو سج میں تو نہ کرنے کو کہا تھا اجمینان کا سانس لیں تو اس کو آپ نے ترق کیا امدن جان بوجھ کے جان بوجھ کے تعین ایک چیز سے منع کیا وہ جان بوجھ کے اس کا اتکاب کرے ایک چیز کو کرنے کا حکم دیا تھا واجب عجیب قرار دیا تھا اس کو امدن چھوڑ دے تو کیا ہوگا بط علیہ تو پھر آپ کا نماز باطل ہوگا تو یہ تو الطی جی، اگر جن چیزوں سے منع کیا ہے جسے الفاظ ان کا آپ ارتقاب کریں نہیں کرنے کو کہا تھا وہ کریں نماز کے اندر جن کو کرنے کو کہا تھا وہ اس کو چھوڑ دیں تو اس میں جو ہے آپ کی نماز باطل ہو گئی یہ تو عمدنس میں اوسا ون لیکن یا بھول کر آپ نے چھوڑ دیا ایک کام کو کرنے کو کہا تھا بھول کر آپ سے رہ گیا ایک کام سے منع کیا تھا اس کو بھول کر جو ہے آپ سے مرتکب ہو گیا تو اس سر میں فاوجہ علیہ تدارک بھول کر جو ہے وہ اوپر نچوڑ جائیں تو تدارک واپر واجب پھر جبران کرنا اس کا جیسے مثلا علّہ صور میں الحم کی بات ہے سورہ پڑھنے کا حکم تھا پہلے دو رقم آپ کو سورہ پڑھنے بھول کر آپ رخوع میں چلے گئے ہاں جی رخو میں چلے گئی رخو میں آپ نے صبح رب لازم پڑھ لیا پھر آپ کو یاد آئی بھئی میں نے تو الحم نہیں پڑھا تھا بالکل صحیح یاد آیا صرف شک ہونا کافی نہیں ہے یاد آئے کہ میں نے تو یہ سورہ نہیں پڑھی اس سرحد میں پھر آپ دوبارہ کھڑا ہو جاؤ سورہ کو پڑھو پڑھنے کے بعد پھر اللہ عبر کر کے رخب میں جاؤ آگے نماز کو اجازہ دیتا اس کو بولتے ہیں تدارے اس طرح اگر کبھی آپ نے فرض کر سا میں الحمد للہ پڑھ لیا اس کے بعد تو میں نہیں گیا اللہ وبر پڑھ کے ڈائریکٹ سزے میں چلا گیا تو ابھی تو آپ نے رکو بھی نہیں کیا سمعے اللہ بھی نہیں پڑھا سزے میں یاد ہے بھائی میں نے رکو تو کیا ہی نہیں پھر کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو کے آپ نے پہلے رقو کرو رقو میں جاؤ رقو کرو پھر سمعے اللہ پڑھو پھر سجے میں جاؤ اور چونکہ آپ نے سزے میں کیا تھا آپ کے سرجا ہو گئے لہٰذا باد میں سزۂ صاحب کریں گے تو فرماتے ہیں اس میں جو ہے وہ تدارک واجب ہے تو یہ اس ایک رکعت کے اندر اوپر نیچے ہو جائیں کوئی چیز بھول جائیں تو آپ نے پیچھے آنا ہے ٹھیک ہے نا لیکن ایسا نہیں ہے آپ کو آخری رکعت میں یاد آ گیا میں نے پہلے رکعت میں قرآد نہیں پڑھا تھا تو وہ شیطان کی طرف سے اٹھائی جانے والی شک ہے اس کی اہمیت نے اسی رکعت کے اندر پوری یاد آ جائیں تو پھر اس صورت میں آپ واپس تدارک کریں گے جمران کریں گے پھر وہاں سے دوبارہ شروع کریں گے اور پھر آگے باقی نماز کو پورا کریں گے تو اس میں ایک دو تدارو جو ہے رہ گیا اس کو پورا کریں پھر آخر میں وہ سہزہ تصاؤ دو سہزۂ ساؤ کریں یہ علی فاغر سہجہ تا تو یہ دو دوس میں سائزہ تان ہے نون گر جاتا ہے بعض موقعوں پر یہاں گرا تو اس میں سجزہ طع سا تو یہ نون گر جاتا ہے وہ سہجہ تصاؤ پھر دو سہزاد صاحب کریں تو یہ سہزہ نماز کی سرزے کی طرف دو ہوتی ہے دو دفعہ نے سہزادہ کرنے جو نماز کے اندر اوپر نیچے ہونے کو اصلاح کرنے کے لیے اس کو ٹھیک کرنے نہیں سمجھو سجدہ صاحب کا ایک پٹی چڑھا ہے آپ نے اس کے اوپر ہاں جیسے کپڑا چھت پر پیوا نکل بتو جگہ نمازیں خرابی ہو میں نے ایک سجدہ صاحب کا پیوا لگایا آپ نے دو سجدہ صاحب کریں بادت تشودی تشود پڑھنے کے بعد یعنی آخری تشود جب آپ پڑھیں گے سجدہ صاحب کرنے کے بعد دو طرقہ ہیں آپ لوگوں کا بھی آگے بتائے گا ایک تو آپ نے تشدد آخری تشدد پہ پہنچ گیا اور دروس پڑھنے کے بعد یا آخر تک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دل میں یہی قصد کرنا ہے میں نے مجھے نماز کے اندر چکے بول چکا ہوا ہے لہٰذا میں نے دو سہزہ صاف کرنا ہے ہاں دل میں یہ ارادہ کر کے پھر آل آپ جو ہیں اللہ عبر کر کے سجدہ کرو پھر صبح بلال اللہ پڑھ کے پھر سر اٹھاؤ پھر کوئی چھوٹی دعا پڑھو صحیح کر کے تو تومانے نہ کر کے کمر سیدھا کر کے پھر دوبارہ سرجے میں جاؤ صبح بلال اللہ پڑھو پھر سردے سے سر اٹھا کر پھر اب آپ نے دوبارہ تشورنی پڑھنا ہے ہاں پھر سلام پھیرنا ہے بس سلام چونکہ سلام پھیرنا رہ کیا تھا آپ نے سلام پھیرنا ہے اگر آپ نے تشدد پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے تو آپ نے سرج سو کریں تو اس کا یہ طریقہ ہے تو فرماتے ہیں لیکن اگر جو ہے آپ نے سلام پھیرنے کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں ہو سلام پھیرنے کے بات کریں تو سلام پھیرنے کے بعد کوئی دعا وعاؤ کچھ نہیں پڑھنا ہے چونکہ سلام پھیلا پھر, پھر سرج صاحب کی نیت کرنا ہے ہاں جی سرج صاحب کو جیسے واجد نے دعوت میں بھی سرج صاحب کو نیت آیا ہوا ہے شکے میں اگر سجا صاحب نیت نہیں آیا دعوت میں آیا ہوئے اجد واجب کی سزا میں نیت ازدو شزہ جب نلی نشا نے صلاحتِ لجو بحاق قربۃ للہ واجب میں اور سنت میں اجدو شجت ہوئے جب نلی لنت بحا قربطََ اللّہ یہ نیت کریں گے سنت سجا صاحب میں ہاں تو یہ نیت آپ سلام پھیرنے کے بعد کریں گے باقاعدہ یہ نیت کریں گے پھر اللہ اکبر پڑھیں گے پھر سنجو میں سندو سجدہ کریں گے بھی میں چھوٹی دعا بھی پڑھیں گے پھر سر اٹھا کر دوسری سر سے واجب تشہود پڑھیں گے جو آپ نے پرسوں کو بتایا تھا کلمہ میں اشادین پر دورد شریف پڑھیں گے پھر آپ سلام پھیریں گے تو اس میں بعد میں تو تھوڑا سا اس میں ان تقبیر احرام کر پڑھنا نیت پڑھنا بعد میں پھر چھوٹی تشہد پڑھنا یہ سب لازم ہے پھر ہما پھر دو بدت دو سرزنگ بات تشدد تشدد کے بعد واہ ہما اور یہ جو دو سرد صاحب دو کے دونوں سجزا کرنا واجباتا نے واجب ہے فی صاحب واجبات ہے واجب نمازوں میں کوئی چیز رہ جائیں اوپر نیچے ہو گیا تو اس میں سجدہ ساؤ کرنا واجب ہے و اور یہ دو سرد صاحب کرنا سنت ہے پھر صاحبل مصنوناتی سنت چیزوں میں یہ سنتوں میں سا ہونے کے صورت میں اب یہ سنتوں میں سا ہونے کے دو صورتیں ایک تو سنت نماز کے اندر آپ کو سا ہو گیا جیسے زور کی سنتیں پڑھ رہے تھے اس میں بول چک ہو گیا ادھر بھی بعد میں سہذا سا کرنا سننا تھے پھر سے جیسے نماز کے اندر کوئی سنت رہ گیا جیسے میں نے سنت ہے تاکہ جو سنت ہے وہ پڑھنا رہ گیا تو اس بعد میں آپ کو سہزۂ ساؤ کرنا سنت ہے یہاں پر واجب نہیں چونکہ خود قلود کا پڑھنا سنت ہے لہٰذا بعد میں سہزۂ ساؤ کرنا بھی سنت ہے تو سنتوں میں سر کا ساؤکان سنت اب یہ کب کرنا پھر مدب جیسے سجاؤ کا ادا ہو ان دونوں سجدوں کا ادا کرنا قبل سلامی سلام نماز کے تشود آخری تشدد پڑھ کے کم از کم درود شریف پڑھنے کے بعد یعنی آپ کا سلام پھرنا یہ بھی پھر دو سجاؤن سلام سے پہلے یہ بھی صحیح ہے جی یہ دونوں سرجۂ سور کرنا وبا سلامی اور سلام پھیرنے کے بعد بھی نماز کا کوئی دعاب وغیرہ پڑھے بغیر سرجۂ صور کرنا بھی جائز ہے دونوں طرف جائز ہے سج فرماتے لیکن والاول بہتر صلاحی ہے فی صاحب الواجبات واجب نمازوں میں سجۂ ساح ہونے کے سر میں بول چو ہونے سر میں قبل سلام سلام پھیرنے سے پہلے آپ یہ دو سرجہ کریں یعنی وہ سمجھے دور پر تشود پر پہنچ گیا फिर दिल में सर्जा सौ अरादा करके अल्लाबर पढ़ दो सजा करो दो सर्जा दूसरी सदर से सर उठाने और बीच में छोटी दुआ पढ़ना भी सुनने थे फिर जो है दूसरी सर्दे से सर उठा कर फिर तशद कोई तशद नहीं पढ़ना है वह सलाम फिरना है जो सलाम पेल नमाज के बाद पढ़ना था अभी पढ़ेंगे वह सलाम पढ़ सलाम फिरेंगे سچ حرمتیں بہتر صورت پھر صاحب الاجبات واجب نمازوں میں بول چک ہو جائے تو قبل سلام سلام پھیرنے سے پہلے سر سجدہ صاحب کریں اور پھر صاحب السنونات اور سنتوں میں صاحب بول چک ہونے سورت میں بعد سلام نماز کے پورا تشرد پڑھ لیں پھر فیر سلام پھیرائیں سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ سجدہ صاحب کریں اب آگے فرماتے شاخت علیہ رحمٰن جو ہے فلاح واقع تھا اگر اگر یہ سرد صاحب دونوں سلام سے پہلے قبل سلام سلام سے پہلے واقع ہو جائیں تو کیا کرنا ہے تو آپ جب تشہد پہ کی, کی دعا پورا پڑھ لیں آخری تک ہمارا بین سکتا یا درود شریف تک پڑھ لیں اس کے بعد یہ بغیر آپ کو چاہیے ہاں جو کب برائے یہ خیال لاہور پڑھیں ہاں جی وہ یہ جدا سردتے ہیں اور دو سعدہ کریں کما فسلاتی جس طرح نماز میں آپ سجدہ کرتے ہیں مالقاد بے نما اور دونوں سجدوں کے درمیان میں کمر سیدی کریں گے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے کمر سیدی کر کے اور اس میں چھوٹی دعائیں بھی پڑھیں گے کمر سیدی و تمعنی اور ان دونوں سجدوں میں آپ اطمینان کے سانس لے کر جو دعا تصویر پڑھنے وہ پڑھیں گے تو معنی نہ کرنا بھی لازم ہے اور تسبیح پھر صبح نب اعلیٰ پڑھیں سجدے میں وہ دعا اور جس طرح ہم نے پڑھ لیا سجدے میں جو دعا پڑھ جاتے ہے اللہ کا سجد تو دعا وہ بھی پڑھنا چاہیے پڑھیں پڑھنا صحان رب العلیٰ تو پڑھنا واجب ہے حسرت میں تو تسبی و دعا پڑھیں فیما دونوں سرزوں میں تمافی سو جو جسلاتے جس طرح جس نماز کے سائز صاحب میں آپ نماز کے سائزوں میں آپ جو صبح ربلا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا بھی پڑھنا چاہیں صبح بلا پڑھنا تو واجب پھینک دوا دعا کا پڑھنا تو سنت ہے چاہیں پڑھیں نہیں چاہیں نہیں پڑھیں پڑھیں تو شو ملے گا نہیں پڑھیں تو نماز باتیں نہیں ہوا تو پھر اس طرح جو ہے تقبیر پڑھ لیا ہاں جی اللہ عبر جو دور پہ پہنچے تشہد تشدد دعا ختم ہونے کے بعد سلام نہیں پھیریں گے اللہ ابر پڑھ کے دو سجدہ کریں گے دونوں سجدوں میں تو معنی نہ کریں گے میں چھوٹی دعا پڑھے گا پھر دوسری سرد سے سر اٹھا کر پھر آپ نے سلام پھیرنا ہے تشہد پھر نہیں پڑھنا کوئی تشہد نہیں پڑھنا لیکن والا اوقات اور واقع ہو جائے یہ دونوں سید جیسا ہو ہاں جی بعد و سلام, سلام کے بعد واقع ہو جائے تو پھر فیاجود اضافہ کریں گے بیاین ویا ایک, ایک تو آپ نیت کریں گے تفصیل سے جیسے میں نے آپ کو شروع بتایا کہ واجب میں اسجد وسطت صاح وِِ جبر علی نشان صلاحتِ وجو بحق ہاں قربۃ پڑھ کر اور سنت میں جو اسجد وست صاح وِِ جبر علی نشان صلاحتِ لنت بحاق ہاں یہ نیت آپ کریں گے پھر ویا اور فیادِ فیا تو اضافہ کریں گے ایک ہی سلام تو آپ نے پھیل لیا سلام پھر نہیں بس کوئی دعا نہیں پڑیں گے تو آصف اللہ وعلیکم طیبہ پڑے پڑھے نیت کریں گے سدۂِ صاحب کا واجب تو واجب کا سنت ہو تو سنت کا پھر یعفیہ دے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے ماں تقبیر اللہ وبار کے ساتھ کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے وہ تشہ اور پھر جو ہے دونوں سدے کریں گے اس میں تو نہ کریں گے سب کریں گے پھر جو ہے تشود پڑھیں گے خفی تشود خفیفہ ہلکا تشود اس سے مراد کیا ہے حد تشود خفیفہ یہ اصطلاح ہے اس سے مراد وہی واجب تشود ہے کہ اشد اللہ, اللہ, اللہ وحدہ لا شریک اللہ ان محمد ابد و رسولو یہ وقل میں شادن ہو گیا اس پر پلس درطف و اللہ مصلی علّہ محمد و محمد بس یہ ہے تشود خفیفہ یعنی واجب تشہد پر اتباع کریں گے یہ واجب تشہد پڑھیں گے اور اللہ کی واحنت کی کوئی محمد رسول اللہ کے علیہ صلاحتِ اور دلود محمد علمح محمد. پھر وہی صلی ثانی پھر دوبارہ سلام پھیریں گے کیونکہ آپ نے نماز کیمپ پر سلام پھیرایا تھا ابھی دوبارہ چونکہ دو سجدہ کرنے کے بعد پھر واجب تشہد پڑھ کے پھر آپ سلام پھیریں گے تو یہ آپ کو مجموعی طور پر جو ہے کے بارے میں ہے نماز کے اندر ہاں جی اور پھر سرجۂ صاف کریں گے تو پھر آپ کو اس کے فتح کو نماز کو اصل نو پڑھنا نہیں پڑے گا ہاں جی اصل نو پڑھنا نہیں پڑے گا ویسے ابھی بعد میں بھی سیاست فرماتے ہیں اگر آپ ساز اس نماز کو سجۂ صاف کر کے ہاں پھر آپ اس کو روزانہ پڑھی جانے والے سنتوں میں شامل کریں نوافل یا و عام نواخلات میں شامل کریں کیونکہ انسان مصل و سلاتے نفل رکھتے ہیں نقوبان کہ آپ ہزاروں رغت پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں تو اگر واقع کی سنت پڑھ لیا تو نوخلاد میں شامل کر کے اس بگڑی ہوئی نماز کو جس میں اوپر نیچے ہو گیا اس کو عصر نو پڑھنا چاہیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن عصر نو پڑھنا واجب نہیں ہے آپ پر جی سر درس ہو آپ نے کیا اسی طرطے پر جیسے بیان فرمایا تو آپ کی نماز صحیح ہے ہاں جی وہ لوگ جن کو بار بار اول چک ہوتا ہو وہ دوبارہ نہ پڑھیں ورنہ شیطان اس کو اندر بیماری ڈالے گا پھر وہ بار بار دس دفعہ نماز کو دوبارہ پڑھیں گے پھر بھی اس کو تسلی نہیں ہوگا تو وہ لوگ بس سرد پر ہی اتفاق کریں وہ بار بار نماز کو تقرار نہ کریں بار بار نماز کو نہ دہرائیں کیونکہ اس میں جو ہے شیطان ہمیں مساوس بس ویس ویسے کہ بیماری میں ڈال سکتا ہے اس وجہ سے آج کے اندر سے پر اختتام ہوتا ہے اللہ آپ صاحب کی توفیقات میں اضافہ کریں آمین